آخری دس آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تحج کے لیے بیدار ہوتے تو ان آیام کی خلاوت کیا کرتے ہیں اس طرح کی وقت یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں وقت راقی لگی ون نہ اور دن اور رات کے بدلنے میں لا یقین بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے یہاں اقڑوں والوں کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ ان چیزوں میں آسمان و زمین کی और اور دن رات کے بدل کر آنے جانے میں اقروں والوں کے لیے ساحل دانش ساحل شرور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں تو جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اثرار و روز پر غور و خوف کرتے ہیں انہیں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 اللہ سبحانہ ہوا کہ ہی ہے اور کوئی نہیں اس میں اقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کے لیے اکیلے والد ہونے اور اللہ تعالی کے حاکم میں مطلب ہونے کی دلیلیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کاریگر اور اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں اس میں موجود ہیں دینا نے ہے اس کی تفصیلات سورج جان ستارے ان کی تعداد، ان تعداد فاصلہ ان, ان, ان کے باہمی تعلقات اور تعطرات ان کی گردشوں کی خواہش ان کے اخباب ان کے اوقات ان کے ذرب اور غروب ہونے اور اسی طرح ان کے دور اور حرارت کے بارے میں معلومات اس کے فائدے اس کے قائدے اور ضابطیں یہ سب چیزیں اس قسم کی تفصیلات یہ اس آئیٹ کے اندر کا کہ ان میں اپنوں والوں کے لیے عبرتیں اور نشانیاں اور ان چیزوں کی معلومات سے ان میں حیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور زمین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 بلکہ کوئی ایک خان صرف کوئی ایک خان وہ بھی ان تمام تر باتوں کا احاطہ نہیں کرتے بلکہ کئی ایک فضول جو زمین کے ارد گرد ہیں اور زمین کے بارے میں بغیر کرتے ہیں جیسے جغرافیہ جغرافیہ صدحی اور اسی طرح جیالوجی فزیالوجی اور اسی طرح میٹرالوجی آرکیالوجی اور دیگر کئی ایک فلو زمین کے ارد گرد ہیں اسی طرح حصاب کے بہت سارے وہ وہ زمین کے ارد گرد ہیں یہ میٹری کیا ہے یہ ساری پرکاری طرح... تو یہ زمین کے متعلق کا علوم ہے کئی کئی فلون زمین سے متعلق اللہ کراتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اپنوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور پھر اس کے دن رات کا جو تر ہے دن آتا ہے رات آتی ہے بدل بدل کے یہ کام سلسلہ چلتا رہتا ہے اس میں اپنوں والوں کے لیے الامات اور نشانیاں ہیں وہ ان سے بصیرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ الباف اکل والوں کے بجائے کافروں نے ان گلو پر تحقیق شروع کر دی غیر مسلم لوگ ان گلو پر غور و غور کرنے میں مصروف ہیں لیکن چونکہ ان کا ادب صرف اور صرف دنیا ہی ہے تو وہ ان چیزوں پر غور کر کے وہ دنیا کے بےشمار فائدے حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن سیدھی نہیں سم سی درست نہیں اس لیے حالت کو اللہ رسول عالم کو پہچاننے سے یہ لوگ آتے ہیں مقصود و مخلوق ان کا صرف دنیا میں فائدے حاصل کر وہ ان کو حاصل ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے فوائد حاصل کیے ہیں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 دین کی سرگنندی اور توحید کا زبردست ذریعہ بنتے ہیں اور مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ بنتے اللہ رب العالمین کی توحید اور بفائیت کے اس بات کا ذریعہ بنتے آج بھی وہ لوگ جو قرآن مجید کے ایجاز پر نویت قریب سلامات وسلم کی اہادیت کے ایجاز پر کام کرتے ہیں اس طرح فارونیہ ہے اسی طرح عبد المجید زندانی اور بغلول نظار وغیرہ کئی بڑے بڑے نام قرآن وزید قرقان حدیث کے احجاز کو اس کے وجزہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ جدید سائنٹسٹ جو اپنی نئی نئی تحقیقات پیش کرتے ہیں یہ ان کے منہ پہ مانتے ہیں کہ یہ تم آج پیش کر رہے ہو قرآن نے یہ بات ہمیں بہت پہلے سے تو اگر مسلمان وہ پہل کریں اس میدان میں اور اس بارے میں اور وہ محنت کریں تو یہ اسلام کے غلبے کا صرف بینی اور درائر کے غلبے کا ہی نہیں بلکہ مادی غلبے کا بھی ذریعہ ہے آج مادی وسائل جو لوگوں نے برائے اور جمع دیے وہ سارے کرے انہیں چیزوں پر غور فکر رکھنے کے نتیجے میں ہیں تو عقل والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غور و غور کریں ان کو سمجھے اللہ جین قرون اللہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے وہ اللہ جنوبی اور اپنے پہلوؤں پر وہ افراد قانون خلق سلکش کرنا باقی مس اور آپ اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں ربنا ما ہمارے رب تو نے اسے باطل بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیا صبح کا جو بات ہے فقینہ ادا بدار تو تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے خارم اور رب ہونے کا ذکر تھا تو اب اس اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالی کی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 اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں حلال حرام کی تجویز کر کے و باتے. وہ کی جہنت کو بھرنے کے لیے اندھیر نہیں ہو جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اسی طرح عدالت کی کسی پر بیٹھ کر اسے یہ نہیں بھولتا کہ گیا مالک کو خالد ہے میں نے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے وہ انصاف کے دانوں کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور وہ اپنے خیالات کو بے بےرگام ہونے نہیں دیتا اسلام کی سرگنشی کے لیے جہاد کی تیاری میں مصروف ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی یاد ہے اللہ تعالیٰ, ہے، اللہ تعالی کا ذکر ہے لیکن مسلمانوں نے تو صرف نماز روزہ تصویر بخش کو ہی اللہ کا ذکر سمجھ لیا ہے اللہ تعالی کی عبادت کی تمام سران و اللہ تعالی کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے جہاد پیسے بھی اللہ کی اللہ تعالی کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے لہٰذے کی زبیلا کرنا یہ بھی ایک کام ہے اسی طرح, طرح؟ وہ کہتے ہیں رزانہ آدھا واطلہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر حکمت سنہا رکھی ہیں وہ ان پر غور کرتے ہیں ان میں ہے اکثر کی اور ریاضی کو اگر دینی نقطہ نظر سے پڑھا جائے تو پھر جملہ یہ بھی عبادات کے اندر داخل ہے دینی نقطہ نظر سے ان چیزوں کو پڑھا جائے حتہ کہ انگریزی ہی پڑھی جائے لیکن دینی نقطہ نظر سے یہ بھی عبادت کے اندر شامل انگریزی پتہ ہے انگریزی بندہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے انگریزوں کو دین سکھانے کے لیے دعوت دینے کے لیے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 درست ہو تو بندے کا ہر رام عبادت بن جاتا ہے نبی کریم صلی سلم ہوئی سلم بنواتے ہیں اس کا تو سونا بھی عبادت اس کا جاگنا بھی عبادت کا ہو الگ رہا ہو اجرک اس کا سونا بھی اللہ کے راہ میں عبادت لکھا جاتا ہے اس کا بیدار ہونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے لیکن نیت درست ہونی چاہیے وہ زمین و آسمان کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں کہتے ہیں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 زمینوں اور سوان پر تفٹر اور غور کرنے کا نتیجہ ہے رزا نام اور نیچریت کا واد ہو جاتا ہے اگر مذاق ہی آپ کی جرائم پر ہی غور سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدوری ہی آیا پھر آپ کا یا نہ ہو انا ہو ہم ان کو آپ میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی انسان کے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ سرداتے ہیں اس کو نشانیاں دکھائیں گے حتہ یا ربیع اللہ, اللہ حق حتہ کے لیے وعدے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا مین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین بر حق ہے اور اللہ تعالیٰ واقع اصل کائنات کا مالک و خالق اور پوجے اور باری ہے رضا نامہ سبحان پاک ہے فقینا تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یعنی وہ اللہ تعالی سے اجر اور ثباب کی بیچ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے آخرت والے اذاف سے ڈرتے بھی ہیں انکا اے ہمارے رب یقینا جس کو تو نے آگ میں داخلہ کر دیا فقط افزائی ہو تو, تو نے اس کو رضوا کر دیا ہمارے ظالمین اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے اننا ربانہ منا ایمان اے ہمارے رب یقینا ہم نے ایک آواز لگانے والے کو آواز لگاتے ہوئے سنا یونادی وی ایمان وہ ایمان کی ندا لگاتا تھا بے ربی کم کی اپنے رب پر ایمان لے آؤ کا آمنہ ہم ایمان لے آئے ہیں ربانہ نا رون بانا ہمارے رب لہذا وہ ہمارے گناہ بخش دے وقف رہنا چلیے آتی نا اور ہماری برائیاں دور کر دے بخانہ محل بہار اور ہمیں نیمو کے ساتھ شوق کر دے. یہاں منادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا فرحان یا ہر وقت قرآن ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دے ربانہ تو اے اللہ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے کیوں اس لیے کہ ہم ایمان لائے یعنی اپنے ایمان کو وسیلہ بنانا یہ بھی جائز ہے ربانہ سب پھر لانا تو اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے وقت پھر اننا صحیح آتی ہماری برائیاں ہم سے دور کر دی کیوں کہ ہم نے گناسی کو سنا ہو کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ کا مننا ایمان لے چونکہ ہم ایمان میں اہم لہذا اللہ نے یہ تو ایمان کو جو وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کرنا جائے ہے ربانہ و عدینانہ و اجانا اعلیٰ رسولکھلادینہ یوم سیاح وہ کچھ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اعلیٰ رسولکھ اپنے رسولوں کی زبانی اللہ نے ڈائریکٹ سے وعدہ تو نہیں کیا اپنے انبیاء کو بھیج کے رسولوں کو بیچ کے ہی لوگوں سے وعدہ کیا ہے والا تو دینا یومر سیاح اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا یقیناً <الْمِعَاد> واضح کی خلاف ورزی نہیں کرتا یعنی ہمیں یہ ڈر تو نہیں کہ تو واضح کی خلاف ورزی کرے گا وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا تو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا پورا کرنے والا ہے ہمیں ڈر اپنے اعمال سے ہے کہ یہ اچھے نہیں ہے کہ یہ ہماری رسوائی کا باعث نہ بن جائے اگر تو اپنے ذہنی اور قریبی اور وفاری سے ہماری گناہوں کو ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو ماف فرما دے ہمیں رسوائی سے بچا دیں تو ہماری این سرفرازی اور تیری بندہ والی ہے تو اس سے وعدے کی خلاف ورزی کی کوئی امید نہیں یہ آج بھی خوشبو اور بندگی کا اظہار ہے انقلاب تخلی فلقی آج کہ اس کا مطالبہ نہیں کہ اللہ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ وادے کی خلاف ورزی آ کر ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں ہے یہ بے مسی کا اظہار ہے اللہ سبانا تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ یقیناً تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا باز تم ایک دوسرے سے ہی ہو پندرہ جب وہ اپنی جو بھی بہ روفی سبھی تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بہ روفی سبھی اور میرے راستے میں وہ تکلیف کیے گئے انہیں تکلیف دی گئی واٹا لوں وہ لڑے اور سفر کر دیے گئے لیرن نہ یہ آتی میں ان سے ان کی برائیاں ہٹا دوں گا دور کر دوں گا اور میں انہیں یقینا ضرور سے ضرور ایسے باہوں گا کہ ان کے نیچے سے دریا کہتے ہیں اللہ یہ بطور ثواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا پورا بدلہ ہے وہ مامو حسن ثواب اور اللہ ہی ہے جس کے بعد اچھا بدلا ہے سستا جاتا ہو یعنی انہوں نے اس انداز میں اللہ کو اٹھانا ہوا تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے جس کی دعا قبول کر دی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو وسیلہ دینا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور بتا اپنے ایمان کا وسیلہ دے اللہ کو اٹھانا ہوا تعالیٰ کو کہ اللہ تیری خاطر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 مرد اور عورت دونوں آدم کی اولاد ہے آدم کی رسل سے ہیں مرد اور عورت دونوں انسانیت عدمیت میں برابر ہے مرد عورت کی جداگرانہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے فکر سند ہے ان کی صلاحیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے ذمہ داریاں الگ الگ کی ہیں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ دی ہیں لیکن گندگی میں یہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں نہ مردوں کے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی دین کی خاطر اپنی ساتھ سوڑ دی ہجرتیں کی اور اپنے وقت اور کالم مضام کو خیر باز کہہ کر مرکز اسلامی میں پہنچ گئے اور وہ لوگ جس پر کافروں نے ضلع و سدم کھائے انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا اور پھر جب وہ گھر بار چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر بھی انہیں نے ٹک کے بیٹھنے نہ دیا بلکہ ان کے اوپر جنگیں مسلط کی یہ جنگ کرنے کے لیے لحاظ کے لئے بھی نکلے پھر وہ خوف ہی اللہ کے راستے میں یہ قطر بھی ہوئے شہادتیں بھی انہوں نے پیش کی تو یہ وہ لوگ ہیں لڑکوں شرن نہ یہ کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے